بسم رحمان اکفر اے شاہ خلاقہ مین لطف خلاق <تصفيق> ہُوف قدرہ تم سبیلا یسرا تمام اکبر تم عذا شاہ ان اس دور کی سب سے بڑی جہارت جس علم کا نام دے دیا گیا گلی گلی محلے محلے سکور اور کالج کھل گئے ارے نے یہ کہا کہ اب قوم تعلیم یافتہ ہو رہی ہے حالانکہ میری جاہلیت ہے علم کا نام اس کو دینا ظلم مر جاتی ہے کہ لوگ خالق کو چھوڑ کر جس نے یہ دنیا برائی ہے اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں رج کر رہ گئے جو چیزیں بنائی نا اس کے بارے میں لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ معروم کریں یہ کیا فائدے دے سکتی یہ فائدے لے بھی رہے ہیں اس لحاظ سے ترقی ہو رہی ہے مگر یہ اسباب جو ہے نا خال کے اسباب سے غفلت کا اسباب بن گیا لوگ بالکل بھول گیا کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا بھی اس سے تعلق اس علم نے توڑ دیا اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ جیسے لوگ جو اس علم میں بہت آگے نکل گیا تھے یہ جو بنے پھرتے ہیں دانشور کچھ بھی نہیں ان کی خاکے پا نہیں انہوں, انہوں نے سب کچھ پڑا اور ان لوگوں سے پڑا جس دور میں کفر کے امام تھے گرم میں جا کر جہاں انہوں نے شروع کی نہیں یہ الہات ان کے شاگرد تھے مگر انہوں نے دہائی دی کہ اللہ کے بندو یہ علم نہیں ہے یہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے جہاں میں کفے جاؤں جس سے پوچھے کیوں پڑ رہا ہے نوکری کرنی نسب القصد کیا, کیا لوگوں نے ٹوکری سر پر اٹھائی یہ روٹیاں کمانے کے لیے دفتروں میں چلے گا دو کفے جاؤ کوئی اس علم نے نہیں سکھایا کہ تم کون ہو کیوں آئے ہو کس نے پیدا کیا کدھر جانا ہے کیا بنے گا نہیں اصل علم جو تھا اس سے بالکل غافل کر دیا اور ان چیزوں کے پیچھے انہیں لوگوں کو لگا دیا چیزیں واقعی ٹھیک ہیں بہت آسانیاں زندگی کے لیے پیدا ہوئیں کہ لوگ پہلے مشکل سے سفر کرتے تھے اب تیز رفتار گاڑیاں آ گئی جہاز تک نکلا مرجسلہ علامہ اخبار رحمتہ اللہ نے ایک نظم لکھی نا ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اس کے سامنے انسان کی بڑائی کا ذکر کیا کہ انسان نے یہ بنایا یہ بنایا یہ. تو پرندہ جو جانا اس نے پر اپنے پروں میں اپنی چونچ جو تھی اس کو ذرا پھیرا اور یہ کہہ کر اٹھ گیا میں کہہ رہا تھا کہ ہمارا آپ آسمان پر پہنچنے والے تو کارے زمیرہ نکو ساختی کہ بآسمان عید پردہ تو نے دنیا کا کام ٹھیک چلا لیا کہ بآسمان کی طرف رخ کر لیا کوئی شرم کر زمین پر تجھے رہنا نہیں آیا اب چاند اور آسمان کدھر جا رہا پرندہ یہ کہہ کر اٹھ گیا واقعی ایسا ہی ہوا کیس علم نے انسان کو اپنا اب بلا دیا کہ میں کون اور کہاں سے آیا ہوں کدھر جاؤں گا اپنے بارے میں کچھ نہیں سکھاتا تو تربیت تھی کہ انسان کے اندر ہے. انسان بننے کی کوئی بات ہو ڈاکٹر غلام بینا نہ نہیں میں ایک بڑے سائنسدان کا آلہ دیا کہ وہ بوس کہتا کہ انسان نے پرندوں کی طرح اٹھنا سیکھ لیا سمن سطح پر جو مشنیوں کی طرح تیرنا سیکھ لیا یہ جہاز وغیرہ نکال لیا مگر زمین پر انسان کی طرح چلنا نہیں آیا یہ تو متوازی ترقی نہیں کی اگر یہ ان ترقیوں کے ساتھ انسانیت بھی ترقی کرتی نا شرافت انسانیت تو بہت جنت ہوتی ہے زمین مگر اب یہ کیا کہ یہ ایجادیں کر کے زمین کو دوزخ بنا دی یہ جو ساری دنیا سیکھ رہی ہے کہ دہشت گرتی ہے فلاں فلاں بھائی علم کی برکت ہے تم نے ایسی چیزیں ایجاد کی کہ پہلے ایک آدمی ایک آدمی کو قتل کرتا بھائی بم پھینکا لاکھوں ہزاروں کو قتل کری ڈرنڈلی بڑی علم آیا اسی لیے علامت اقبار رحمتہ اللہ, اللہ فرماتے ہیں فرے بے دان سے حاضر سے با ہوں میں کہ میں سے آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خرید جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا مگر کی مہربانی سے بچ گئے مجھ کو بھی لوگوں نے یورپ بھیجیے میں کافروں کی آگ میں چلا گیا تھا اور غرق ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا میں نے اس علم کا فریب سمجھ لیا کہ یہ علم کے نام پر دھوکہ خدا سے غافل کرنے کے لیے یہ علم گرا گیا خدا تک نہیں پہنچاتا خدا کو نظر سے اوڈر کرتا کوئی خوش قسمتی سے کوئی ماں باپ نیک تھا اس کے پاس علم رہ گیا دین کا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ آگ سے ورنہ یہ جن علم مودوی صاحب کو بلا لیا اسلامیہ کالج پشاور میں بی اے کی سنگیں تقسیم کرنی خطبہ تقسیم اسلح مولانا نے کہا یار تم جانتے ہو کہ میں اس کو علم نہیں سمجھتا یہ جو سمجھے ہم تم نے دے دی نا یہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے موت کے سرٹیفکیٹ ہیں تم نے سلی کر رہی ہے کہ بچے کافر ہوگا اگر بچ کے خوشگوی الگ ہے ورنہ دہریت اور کفر تم نے ان کے اندر کوٹ کوٹ, کوٹ کر مر یہ علم جس کو لوگ علم کہتے ہیں جہالت لی اصل علم کیا اس کائنات میں آدمی غور کرے بنانے والے کو پہچاننے کی کوشش کرے اللہ تعالیٰ نے بس یہ کام کیا اپنے سارے نشور میں بڑی پیاری مثال آئی اس اللہ کے بندے نے بڑی پیاری مثال دی کہ جس دفتر میں میں کام کرتا ہوں اس کے آگے نا شیشہ لگا ہوا سیاہ اندر بیٹھا افسر سب کو دیکھ رہا مگر باہر والوں کو کچھ نہیں نظر آتا شیشے کے ساتھ بالکل اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ آپ شیشے والے کمرے میں بیٹھ گیا وہ سب کو دیکھ رہا کہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہ نہیں اس کو دیکھ۔ رہا. اس سے مقابلہ کھا گیا انسان کہ باس نظر نہیں آتا ہے پھر یہ جو جی چاہ کرے قرآن کیا کرتا اللہ کا رسول جو ہے نا اس نے کیا کیا اس میں وہ نہ سائن سائن نہ سائنس ہے نہ ٹیکنالوجی کچھ نہیں بم بنانے نہیں سکھاتا مگر انسان کو اپنی اصل حقیقت جو ہے نا وہ سمجھاتا ہے تو اپنے آپ کو پہچان اور اسی لیے لوگ لکھتے ہیں کہ سکرات جو تھا سارے فلسیوں کا یونان میں وہ سلامت سب سے چوٹی کا اس نے اپنے مدرسے کے دروازے پر لکھا ہوا تھا انسان اپنا آپ پہچان تو چیزوں کو پہچانے کی بے اپنا پتا کر کہ میں کیا ہوں کہاں سے آیا ہوں کس نے بھیجا کھول تال کیا چیزیں تو دیکھتا پھرتا کہ چاند دیکھنا سورج دے نے کھو لکھی تد ہال کے آئی اپنا حال معلوم کر کس گلے ہوں؟ کس نے بھیجا دنیا میں کت کارے چلو کس کام کے لیے آیا اچھے برے کام کر کے مٹی ہو جائے گا کوئی اچھے کام کر رہا ظلم کر رہا بس برابر ہو گا مٹی میں چلے گا یہ تماشا بنانے والا کوئی کھڑنرا بیوقوف ہے جس نے یہ دنیا بنائی کہ ظلم ہو رہے ہیں لوگ سہ ہیں اور بعد میں نتیجہ کچھ بھی نہیں کس گلے ہوں کت کارے چلے ہوں تے کی پات لے ہوں. جو صلاحیتیں دی ہے قابلیتیں دی ہیں ان کا امتحان لے گا کہ تجھے عقل دی تھی دماغ دیے تھے سننے دیکھنے کی طاقت کیا بنا کر آیا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں تذکیر بے آلہ اللہ کر رہا ہے قرآن کا ایک پورا یہ ہے نا حصہ کہ جو اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائی نا ان کی طرف انگلی اٹھا اور تاگر کر کہتا اور اس لحاظ سے اس کائنات کی ہر شے مقدس ہے یقین جانے کتا اور خندیر بھی مقدس ہے وہ حرام لگا وہ بھی کسی مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے انسان ان کو دیکھے تو اس سے بھی کئی چیزیں سبق ملتی ہیں اللہ رحمت فرمائے حضرت شبلی رحمت اللہ پر جا رہے تھے مریدوں کے ساتھ بڑے مرید صاحب تھے ان کے ہاتھ چومتے تھے کتا آ آپ ادب سے کھڑے ہو گئے ہر وہ گزر گیا تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت اس کو لوگ پتھر مارتے آپ نے احترام کیا تو فرمایا وہ زبان حال سے کہتا تھا کہ منہ سے نہیں بولا ایک بات سمجھا رہا تھا ما رحمتا میں دو دونوں ایک ہی باغبان کے ہاتھ کے لگے یہ اس کا میرے فضل تھا کہ اس اس نے پھول بنا دیا مجھ کو کانٹا بنا دیا ورنہ میں نے نہ کوئی جرم کیا تھا تو نے کوئی استحقاق نہیں پیدا کیا تھا مہربانی اس... تیرے ہاتھ چوم رہے ہیں لوگ مجھے پتھر مار اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی کہتے ایک ایک ذرے کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا کہ یہ دین رات جو آ رہے ہیں بس آیا اور گزر گیا اختلاف بنا. کبھی سوچا کہ یہ رات کی طرف چلی گئی جی. چاند ایک ایک ذرہ کو وفیق اللہ شہ اللہ یہ قرآن کا پیارا مضمون اس کی طرف نہیں ہم آتے آئے بھی نا سرسی ترجمہ کر کے گزر گئے بیس مناظرے کی باتوں میں ایک ایک شہر پر خوری سے چھوٹی چیز مچھر سے لے کر ہاتھی تک ہر شہ میں اللہ کی قدرت کے جلبے نظر آ رہے ہیں اس کو غالب نے بہت پیارے انداز میں کہا کہ یہ دنیا کیوں بنی اس کا اپنا زمنہ انداز ہے بہت قابل ہوتا ہے ڈر جو جلوہ یکٹتا یہ محبوب نہیں یہ دنیا جو بنی ہے یار نے چاہا کہ اپنا جلوہ دکھائے اپنی قدرتیں اور اپنی صفتیں دکھائے اتنی خوبیوں کا مالک تھا خدا چھپ کر بیٹھا رہتا اس کو صوفی لوگوں نے ایک جملہ مرادی نے حدیث بھی کہہ رہے ہیں حدیث نہیں بات ٹھیک ہے مخین میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا میں نے چاہا کہ لوگوں کو میرا پتا چلے کہ میں کتنی طاقتوں کا مالک ہوں کتنا مہربان ہوں کتنا دانا ہوں ہر شہر پر غور کریں نا آپ چھوٹی سے بڑی شہر پہلے تو یہ نظر آئے کہ کچیدہ ایسی ہے مشینری انسان ہی دیکھنا اس کے بارے میں کتنے علم بند گئے ہر شعبے کے ڈاکٹر ہیں کانوں کے آنگ, اب بھی نہیں سمجھ آتے پیچیدہ مشین پتہ چلتا کہ بہت علم والا آدمی جس نے اتنی بھاری چیز یار سے بنائی پھر بیکار کوئی نہیں چیز حکمت جس چیز کو بھی آپ دیکھیں گے اس کا کوئی مقصد ملے گا اگر نہیں مقصد ابھی تک سمجھ آیا علم ابھی کو پیشے کوتا ہے آگے ترقی کرو پتہ چل رہے کہ یہ بھی فضول نہیں ایک ذرہ بھی فضول نہیں حکمت نظر ذرا پھر رحمت نظر آئے گی کہ کوئی وہ بل نہیں بیجتا مفت میں یہ ساری چیزیں دے رہا من نہ کر خلق خلک تاسود کرم میں نے یہ دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ کوئی نفع کمانا چاہتا ہوں مجھے کسی نفع کی کیا ضرورت میں تو پہلے سے دیتا بلکہ تابر بند کر اللہ رحمت کرے ایسے شاعروں پر اللہ والوں پر بلکہ اس لیے یہ دنیا بنائی کہ بندوں پر اپنے خزانے لٹاؤں ان کو دوں میں میں نے ان سے کیا لینا اس لیے علم نظر آئے گا قدرت نظر آئے گی کہ جو مشکل کام نظر آتے وہ بھی کر کے دکھا دیتا انہوں نے ایٹم ایک چھوٹا سا دراج نظر نہیں آتا اس میں جہان بند ہے ریاضی اتنی ہے دماغ علم ہے اتنا پیچیدہ سمجھنے کے لیے اس کی چوڑی لوگ عمریں گزار لیتے اس لیے علم نظر آئے گا قدرت نظر آئے گی حکمت نظر آئے گی رحمت نظر آئے گا. ربوبیت نظر آئے گی کہ مخلوق کی حاجتوں سے چل یہ کوئی کماڑ خانہ نہیں جوش ہے بنی نہ کسی نہ کسی دوسری مخلوب کی کوئی ضرورت پوری کر رہی ہے. یا اس کی خدا ہے یا اس کا علاج ہے بیکار نہیں یعنی صفات تو غالب کہتا دہر جو جلوہ یکتا یہ محبوب نہیں. دنیا کیا ہے محبوب جو ہے واہدہ اللہ شریک اس نے اپنے جلوے دکھائے اپنی شانیں دکھائی ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی اگر حسن ایسا نہ ہوتا کہ وہ چاہتا کہ لوگ مجھے دیکھیں تو ہم نے پیدا ہی نہیں ہونا تھا اس نے اپنی خوبیوں کی وجہ سے چاہ کہ لوگوں کو میرا پتا تو چلنا چاہیے دنیا بنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ ایک ایک شہر کی طرف اشارہ کرتا میں جا چیک پڑی اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا پھنسیاں چھوڑ اور دے کہ یہ سائنس سائنسدان دانشور جو دور ہے ہاتھ نہیں آ سکتی ان بسوں میں رجسیاں جو, جو اپنا بقریب نہیں اور کہ اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچتے کہ تمہاری کیا نہیں کیا تو مولوی غلام مرسور رحمتہ اللہ فرماتے ہیں ہر آدمی جس کو تھوڑی بہت سمجھے سمجھائے عمارت دیکھے گا فوراً خیال جائے گا کوئی ہے میں جس نے بنائی کوئی پینٹنگ دیکھے گا فوراً تصور آئے گا کوئی نقاش ہے جس نے بنائی یہ فضری بات کوئی کارخانہ ہوگا بنائے سمجھے گا مزدوروں نے نر کر دیکھیں دیکھے نقش نقاشوں جانے جب بھی تو کوئی نقش جانتا فورن تو کہتا وہ ملا ہو یا نہ تو نے دیکھا ہو اس کو بناتے ہوئے یعنی دیکھیں نقش نقاشوں جانے فورن مانتا ہے کوئی نقاش جیسا نہ میں کوئی بنی ہوئی چیز دیکھتا ہے تو فورن کاریگر کا پتہ چلتا خود وہ رقم پر ساری آخر ٹھیک شروع ذرا اپنی کہانی دیکھ تیرا باپ مٹی سے بنا پھر اللہ نے اس کے اندر ایک مشین سٹرک کر دی جس سے ماں باپ کا تعلق قائم ہوا اور پانی جو تھا نا میں گیا فیکٹری میں نو مہینے کئی منظروں میں سے گزرا وہ بھی قرآن پاک میں جگہ جا بیان ہوئی کہ کبھی پانی کی بوند تھا پھر وہ لوترا بنا پھر ہڈیاں ہوئی پھر گوشت چڑھا سب بیان کرتا کہ اپنی کہانی پڑھتا جا اور جب تو نکلا سمانسانہ سم خلکنا کوئی مان سکتا کہ یہ پانی کا کچرا جب اتنا بڑا عالم ہو کر بیٹھا ہو مگر چونکہ روز ہو رہا کام ہم روٹین کی وجہ سے تجوب نہیں کرتے کہتے مرزا زندہ مردہ ہو رہے ہیں. پانی کے کترے زندہ ہو کر باہر آ رہے ہیں راہ میں فاضل دانشور بڑے بڑے جرنیل اور کوئی حکیم دانا سارے اندر ہی بند دیتا انشانہ خلق نہ کر پھر ہم کو ایک بالکل نئی شاہ بنا کر نکالتے ہیں تبارک اللہ آسن الخالق پھر وہاں کہتا کہ کتنی خوبیوں والا ہے جس نے جب دو چیز بنائی خوب بنائی تو اپنے آپ کے بارے میں نا کہ دوسری چیزوں کو چھوڑے وہ نہیں رات سمجھ میں آتے دفاع کرے خود اپنے بارے میں تو پتا کرے کہ میں ایک پانی کی گونتا اللہ تعالی یہ بھی کیا؟ اس لیے یہ بیان کرتا ہے ایک طرف تو اللہ کی طرف لے جاتا دوسرا جو ہوا بڑھ جاتی ہے نا کہ جس کو کچھ مل جاتا ہے وہ متکبر ہو جاتا میں ہوں, میں ہوں میں ہوں اور یہ تکبر اس کو لے ڈوبتا تک برادی خار کر بزندہ نے لان گرے. پہلا گنا ہی تکبر سے وہ بڑا بن گیا بلیس. ہم بھی بنے بن گئے کار نیچے آگئی کوٹھی مل گئی بول گیا سب کو نہ رب کا پتا رہا نہ اس کی مخلوق کا رہا تو جب اللہ تعالیٰ یاد دلاتا ان نہ خلق نام ہوں <يَحْرَمُون> قرآن پاک کا انداز ہم نے انہیں پیدا کیا اسی چیز سے جس کو یہ جانتے ہیں نام لینے کی بجائے انہیں پتہ ہے جس سے بنے ہیں. وہ ایک بوند لگ جائے نا کپڑے کو تو چھپاتے پھرتے ہیں کوئی دیکھنا لے کہ کچرا لگا ہوا مائے مہین بالکل حقیر اور بے قدر کچرا جیسے تم پیدا ہوتے تمہارے لیے کو بہت اللہ تعالیٰ کو قیمت دے کر دس لاکھ پاؤنڈ دے کر خریدنا پڑا مسالہ پانی کی ایک گون سے تمہیں بنا دی تو یہ تکبر ظاہر کرنے کے لیے علاج ہے کہ انسان کو ساری منظریں سمجھائیں گے جس سے یہ گزرا اور گزرے گا تاکہ دماغ درست رہے اور اس کو اپنی بے بسی کا پتہ لائے یہاں فرماتا کو سے انسان بڑے رن سے اور ناراضگی سے اللہ نے فرمایا کہ بیڑا غرق ہو اس انسان کا ماگ فرا کتنا بڑا نہ اور احسان فراموش ہے کہ میں نے بون سے بنایا میرے بارے میں جھگڑے کرنے لگا کہ خدا کوئی نہیں اور میری آیتوں کی مخالفت کیا مات فرا کتنا بڑا یہ احسان فراموش ہے نہ شکرہ کوچا یہ غرق ہو جائے تباہ ہو جائے میں نہیں یہ شان خالی سوچتا کہ کس سے ایسے ہی بنا ہواؤں میں اڑنے کی بات سوچتا تو شرم سے سر جھک جاتا اسی کو مولانا فرمات میں فرض شکندہ بندہ ہو کے لافا مارنا مو کیوں لافے مارتا اگر کہتا ہے تو بڑی تنگ جگہ میں رہا اور بڑی مشکل سے پیشاب کے راستے باہر آیا حقیقت تو ساری یہی ہے نا فرد شکم کا بندہ ہو کر مار मारना مولے نام درے کافور زنگیدہ پر کون قابو ہے زنگی جو تھے نا حبشی تو سیاہ ہوتے ہیں کالے اور ان کا نام کوئی آدمی سادگی سے رکھ دے کافور کافور ہوتا سفید سیاہ کا نام سفید رکھ دو تو کوئی مانے ga تم بڑے بنتے پھرو کون Mane ga بڑے ہو تمہاری بنیاد حقیر پانی سے اور بڑی ٹنگ جگہ رہے ٹنگ رستے سے نکلے امام حسن تدری پر مرے دو مرتبہ پیشاب کے راستے سے نکلا پہلے باپ کی ناری سے پھر ماں کے اس کا حق بنتا ہے کہ یہ میں, میں کرے ایک شخص نے حضرت شیولی رحمت اللہ سنان کی کیا دیا جی کیا ہر تدری ماننا تمہیں پتا ہے میں کون ہوں گا مجھ سے زیادہ کون جانتا اول والوں تھا تم مزرا تیری ابتدا جو ہے وہ گندے پانی سے باخر کا جی اور آخر میں تو مردار ہو جائے گا لوگ جلدی کرو بدبو ہنی شروع ہو جائے گی ونتا بینتا ملا ذرا اور یہ درمیان میں جو پیریڈ ہے اس میں تو پیٹ میں سے دو چار سیر گندگی اٹھائے پھر سلا ٹٹی یہ تیریت رقیق ہے تو جو تو اس اپنے آپ کو صحیح پہچان لیتے ہیں وہ ولی بھی بن جاتے ہیں حکمران بھی بن ہیں تو وہ حضرت عمر ابو بکر کی طرح ہوتے ہیں ان کے سر جھکے ہوتے ہیں اور جو نہیں سمجھتے وہ گارے کی طرح پھول جاتے ہیں بڑے بنتے مگر پھر بڑائی ختم ہو جاتی ہے ایک دن آتا بے بسی سمجھا دنیا میں پھانسیوں پر چڑھ جاتے ہیں اقتدار جاتا رہتا ہے لاشیں بازاروں میں بھی سچی جاتی بڑائی ختم ہو جاتی ہے اللہ کہتا ہے انسان کا بڑا گھر کو یہ اتنا احسان پلا موس لکھا میرے ساتھ منہ آنے لگا سوچا ہی نہیں کس سے بنایا میں لطف ایک بوم تھی جس سے بنایا خالا اللہ نے اس کو پیدا کیا فقد دراؤ اور ساری طاقتیں اس میں رکھ دی طاقتیں بہت بھر ہیں چاہے تو آسمانوں پر اٹھ جائے چاہے فرشتوں سے آگے نکل جائے بڑے بڑے اولیاء امت میں ہوئے جن کے وزو کے پانی کو فرشتے اپنے لیے تبرک سمجھے ہوں گے اور علم ایسا کہ ہم کتابیں ان کی سمجھ لیں یہی بڑی بادری ہے اس جیسی لکھنی تو خدا ساری عمر میں سمجھ ہی لینا کہ یہ عالم کیا رکھ یہی بڑی بات ہے انسان میں اللہ تعالیٰ نے پھر بہت طاقتیں بھر ظاہری اور بات سمت سبیلا پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا راستے آسان کر لیے پہلے بچپن ہے پھر آہستہ آہستہ جوانی کی طرف جا رہا ہے پھر بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے. یہ سارے آٹومیٹک منظریں تیار ہیں. میں اور آپ سارے چاہیں جوانی رہ نہیں آئی پھر چلی گئی اور ایسا آکر ہو رہتا جیسے درخت بوڑھا ہوتا نا ہزار ہم چاہیں کہ نہیں پہلا جو دور کیم رہے نہیں وہ جو ہے نا ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور پھر شاعر بیچارے کہتے ہیں جب ہو گیا کبڑا اور زمین کی طرح جھکا ہوا چلتا تو کسی نے پوچھا کہ آپ بابا جی کیا ڈھونڈتے ہیں جس طرح تو وہ ہر نہیں ہوتا جو کوئی گم ہو گیا اس نے کہا پیری میں ڈھونڈتا ہوں جوانی در گئی اب بوڑھا ہو کے ڈھونڈا جوانی کدھر کدھر گئے دیواریں پھانتا تھا اب اپنا اٹھنا ہی مشکل ہو گیا تو ورنہ پھر اللہ تعالیٰ نا زبردستی راستے پر چلاتا جاتا بچپنا پھر جوانی کی طرف جا رہا پھر اللہ تشابا یومن شار کہتا کہ کاش جوانی لوٹ کر آتی تو میں اسے بتاتا کہ تو جوانی تھی تو سب چاہتے بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا آنکھیں جواب دے گی ٹانکے کھانپنے لگی تو فرمایا یہ انسان بیچنا بے بس اور میرے سامنے آج ہے یہ اکٹتا اس کا بڑا گرک ہو جائے اپنے آپ کو پہچانتا نہیں میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا پھر وقت آتا ہے دنیا چھوڑتا ہر چیز سامنے ہوتی ہے دیکھتا بڑی محنت سے محل بنائے تھے یہ اولاد کو پارا پوسا تھا یہ جاگیریں جائداد تھی میرے چھوڑ جاتا ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی خالی یار اسی لیے کہتے ہیں کہ سکندر رومی جب اس نے یونان سے ہندوستان کے فضا مرنے کا وقت آیا اس نے کہا یار جب مجھے کفن پہنا ہوگے نا تو میرے ہاتھ باہر دونوں رکھنا تاکہ لوگ دیکھیں کہ سکندر دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا کوئی خیال لے کر نہیں گیا تو فرماتا اپنے پیدا ہونے کو دیکھ اور پھر زندگی کے مرلے جو گزارتا وہ دیکھ بعد میں موت کا مرلہ دیکھ کہ دنیا تو, تو ہزار چاہے کہ میں نے نہیں مرنا مر جاتا بیٹھے کول دے کول تبیب رہنے جن نہیں حکیم تو پڑی رہے بہت قابل ڈاکٹر سراہنے بیٹھے ہوتے ہیں کوئی چارہ نہیں چلتا روتے رہ جاتے ہیں لوگ فرشتہ جان لے کر چلا جاتا اور قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر وہ منظر کسی بھی کی کین تمہیں نہ جن ترم جب جان گرے میں آتی ہے تم دیکھ رہے ہوتے ہو کہ پیارا باپ پیارا بھائی جو نہیں واپس لوٹا لیتے اگر تم پر کوئی اور حکومت نہیں تو واپس کر لیا کرو مگر زبردست حکومت ہے تو تم سے چھین کر لے جاتا تو نہیں رہے گا جیسے کسی چیز کو امانت کسی کے حوالے سے بعد میں واپس لے لی جاتی ہے سم میرا سان سرا پھر ایک دن کو کہے گا کہ کر واپس زمین وہ امانت وہاں سے ہڈیاں زندہ ہو کر آ جائیں گی اور حساب ہوگا اس لیے غفرت کو چھوڑ دے یہ جن باتوں میں پھنسا ہوا ان سے توبہ کر اور اس خدا کو پہچان جس نے تجھے پیدا کیا اس کے سامنے جھک جا اور جھکنے سے جو کچھ ملے گا من اللہ رفا اللہ تو جتنا اللہ کے سامنے جھکے گا اتنا ہی اللہ تجھے اونچا کرے گا بلند کرے گا اس لیے اللہ کے رسول اللہ السلام دن سے بڑھ کر کوئی پیدا نہیں ہوا نہ ہوگا لم یخل الرحمان رحمان محمد نے وزن شاعر کہتا میرا ایمان ہے کہ نہ اللہ جیسا اللہ نے کوئی پیدا کیا اور نہ بنائے گا رخ ہے مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشمے خیال میں نہ دکان آئی نہ ساتھ بنا دیا مگر آپ کا خیال تھا کوئی مصنظر گدی نہیں بنائی یا چھوٹا موٹا مولوی علیدہ بیٹھتا لوگ آتے حضرت صاحب ہے نہیں آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ تم نے تم میں عبد المصرت کون ہے عبد کا پوتا کون ہے تو نبی ہے کوئی نہیں نہ لباس الگ نہ بیٹھنے کے لیے کوئی مجل مسند الگ سب کے ساتھ مل کر بیٹھے ہیں اور کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا جب نبی علیہ السلام کھاتے آ آخر وقما آخر میں دسترخوان پر اس طرح بیٹھ کر کھاتا ہوں نہ میل نہ کرسی نہ یکٹ کے سادہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور غلام کی طرح اوپر دھکے اور کہتا کہتے ہیں کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام اپنے آکا کے دسترخوان پر کھاتا. اس کا بندہ عاجز ہوں. اتنی بلندی پر ہوتے اپنے آپ کو اتنا جھکایا تو اللہ تعالیٰ نے بلندی پر اتنا کیا کہ ساری دنیا میں نا محمدو شاعر کہتا ہے کہ اللہ نے اپنے نام میں سے نام نکال کر دیا عام محمود ہے حضور کو محمد کا نام دے گا نکالا لاہو تاکہ شان بلند کرے اور ایسا کر دیا کہ جہاں میرا نام پکارا جائے گا قیامت تک تیرا نام ساتھ وزن کہتا اللہ اللہ ساتھ ہی کہتا اللہ محمد کتنا اونچا مقام ملا مگر یہ ساری برقط ہے تو یہ مضمون جو میں نے یہ دو چار آجیں پڑھی پورے قرآن میں پھیلا جگہ جگہ اللہ نے توجہ دہرائی ہے کہ اپنے پیدا ہونے کو دیکھ تو کس چیز سے خود بل ویخ رقم پڑھ ساری آخر چیخ شروع اپنے اپنی کہانی پڑھ دماغ درست ہو جائے گا یہ اگر جاتی رہے گی پتہ چل جائے گا کہ اگر اللہ نے مجھے کوئی عزت دی تھی اس کی مہربانی ہے ورنہ میں اپنی اصل میں بھی حقیر ہوں اور آخر میں بھی ہمجان مردار ہو جانا ہے اور درمیان میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنا بے بس ہوں کہ ابھی بادشاہ ابھی کنگال کر دے سعدی رحمتہ اللہ پرمات ایک مسکین کسی امیر کے دروازے پر آیا مگر اس نے دھکے دلوائے اور غریب کو کچھ دیا بعد میں اللہ نے حالات بدلے وہ مسکین جو تھا وہ امیر ہو گیا اس کی دولت جاتی رہی اور یہ پھر مانگنے پر مجبور ہو گیا اور اسی مسکین کے دروازے پر گیا مگر مسکین کو کوئی پتہ نہیں تھا جب اس نے ملازم کو بھیجا کے دیکھ تو اس نے آ بتایا یہ غلام شیٹ صاحب ہی ہیں اس نے کہا یار میں بھی کسی دن اس کے دروازے پر گیا تھا اس نے مجھے دھکے دیے تھے اس لیے یہ دلتی چھاؤں پر بھروسہ کر کے اللہ کا مقابل میں کرنا نادانی اور جہارت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ایک ایک چیز جو ہے نا سورج چاند کا آنا بارشوں کے برض آپ دیکھتے جائیں بالکل یہی مضمون نظر آئے گا کہ انگلیاں اٹھا اٹھا کر کہتا یہ سارے جو سین تیرے سامنے روز گزر رہے ہیں نا اندوں کی نہ دیکھ گلزار ہست و بودنا بیگانا وار دیکھ ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ ایک ایک شہ پر اللہ کی قسم ٹھہر جائے نا درخت کے پتے پر ہی حیران ہوتا آدمی کے پتے میں جہان باندھ ہے سانس لے رہا اور کیا کیا چیزیں اس کے اندر اللہ نے بنائی ہیں تو دو قرآن جو ڈاکٹر غلام بیر عنی برقی لکھی تو اس میں حدیث کے خلاف کچھ نے کہا وہ تو توبہ کر کے مرا تاریخ علم میں حدیث لکھی بہت بعد میں توبہ کی مگر اصل مضمون اس کا بہت عمدہ آپ سب کو پڑھنا چاہیے کہ قرآن دو ہیں ایک یہ کتاب کی شکل میں ایک میں اور میرے جو جہان پھیلا ہوا زمین آسمان سارا یہ بھی اللہ کی آیات ہے قرآن آیات ہی کہتا یہ نشانیاں اللہ کی اور اس نے باپ باندھے پہاڑوں کا درختوں کا ساری چیزوں کا الگ الگ احتے ہیں قرآن کی پھر سائنسدانوں کے بیان ہے جو سعیدوں میں گر گئے کہ اللہ بڑے ذرے میں جہاں اتنا بند جو سر سے دیکھتے ہیں نا دنیا کو دیریہ ہو جاتے ہیں جو زیادہ بڑی کسی دیکھتے ہیں میں خدا صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں جلوا گر ہے اس کی قدرت ہے حکمت ہے علم ہے رحمت ہے ہر صفت اس کی سامنے آتی ہے یہ چیزیں پھر اسے اللہ تک پہنچاتی ہیں سید ابو الحسن عدی اللہ علیہ اللہ وماتے اس دور میں کیا کی ہوا کہ لوگ پڑ گئے اور یہاں تک پہنچے لا موجود الا کہ کوئی نہیں موجود سوائے پیٹ اور میدے کے کھاؤ پیو بچے جنو اور شاید پوری کرو یہ ان کا تصوف ہے اس دور کا سفی ہے مسلمانوں کا تصوف یہ تھا کہ جب وہ اللہ کی محبت میں غرق ہوئے انہوں نے کہا لا موجود الا اللہ, اللہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کوئی شہری یہ نہیں کہ چیزوں کو خدا بنا دیا نہیں انہیں ہر شہر میں یہی نظر آیا کہ ہمارا خدا جو نا اپنی قدرتیں دکھا رہا وہ خدا تک پہنچے یہ نامراد میدے اور بتن تک پہنچے پیٹ اور میدے تک اور اس کو انہوں نے علم کا نام دے دیا اللہ رحمت فرمائے بڑے بڑے اول یار نے کا نے کہا ہے تو شہن اللہ رائے تو اللہ کا بنا کیسی بات کہ میں تو جب کسی چیز کو دیکھتا ہوں چیز بہت زہن میں آتی ہے پہلے اللہ زہن میں آتا ہے کیسا؟ اچھا خدا ہے جس نے یہ چیز ہے ہمارے لیے ارد پیدا کی یہ نظر پیدا کرو خود اپنا ایک ایک رونگٹا اور زمین آسمان کا ذرہ ذرہ ایک ایک شہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ ایک ہے اور اس نے سارے پرزے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے جیوں جو علم ترقی کرتا ہے زمین کا ایک ذرہ جو نا ساتھ میں آسمان کے عرش کے ساتھ جڑا ہو یہ کائنات اس طرح ہے ایک, ایک چیز دوسرے سے بالکل ہی درا ہلا دیا جائے چیز کو سارے سائنسدان مانتے جہان اسی وقت تباہ ہو جائے پتا چلتا کہ ایک ہی ہے جس نے سارا کارخانہ بنا سارے پرزے ایک دوسرے کی مناسبت سے سائٹ کی ہے اور ان کی تدبیر کر رہا چلا رہا تو اللہ توفیق دے اللہ کی محبت اللہ ماں انی اصل کا حبک کا حبا مئی حب کا حبا ملی بلی بلی اے اللہ میرا سوال ہے تجھ سے کہ اپنی محبت مجھے عطا کر اور ان لوگوں کی محبت مجھے عطا کر جو تجھ سے محبت رکھتے اور ایسے عمل جو ہے ان کی محبت میرے دل میں پیدا کر دے جو تک مجھے پہنچا دے وآخر الحمدللہ رب العالمین وصول اللہ تعالی خیرہ آبا ستارا سورہ آبا سا اس اسی نمبر سے ہے سورج اور یہ آئے سترہ سے لے کر نا بائیس تک